كتاب الطهارة قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ اچھا بھائی کتاب بھائی بھائی یاد رکھیے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کتاب کے اندر ایک جیسے جو مسائل ہیں ان کو اکٹھا یکجا ذکر کرتے ہیں کتاب کے عنوان کے تحت تو اس سلسلے میں جب ایک جنس کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے اس میں سب سے بڑا عنوان جو دیتے ہیں کتاب کے نام سے اس کے نیچے جو عنوان آتا ہے وہ باب کے نام سے ہوتا ہے اور اس سے نیچے جو عنوان ہے وہ فصل کے تو کتاب باب فصل وغیرہ تو یہاں پر فصلیں تو نہیں البتہ صاحب خدوری کتاب ذکر کرتے ہیں جس میں ایک جنس کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر اس جنس کے تحت جو مختلف انواع کے مسائل ہوتے ہیں وہ باب کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں بھائی کتاب الطہارت تہارت طہارت تہارت کا مانا پاکی حاصل کرنا بھائی تو اس کتاب میں پاکی کا بیان ہوگا بھائی وضو کا طریقہ بتلائیں گے غسل کا طریقہ بتلائیں گے اور مختلف نجاستوں کو جو کپڑے یا بدن پر لگ گئی ہوں ان کو دور کرنا ہے پاکی حاصل کرنی ہے یہ سارا کچھ اس باب میں بیان ہوگا تو یاد رکھیے ترکیب یاد رکھیے بھائی کتاب میں عنوانات آتے جائیں گے سب کی یہی ترکیب آپ کر سکتے ہیں دو تین ترکیبیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان سی بعض اوقات امتحان میں بعض اساتذہ پوچھ لیتے ہیں آپ ابھی یاد کر لیں ہمیشہ آپ کو کام آئیں گی بھائی پہلی ترکیب کتاب الفارت اس کو خبر بنا لیں اور اس کے لیے مبتدہ محضوف نکال لیں حاضا حاضہ کتاب الطہارت یہ ہے طہارت کی کتاب تو ہاذا مبتدا کتاب الطہارت کتاب مضاف مذاف اور تہارتی مضافن علئے مذاف اور مذافل مل کر خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہوا بھائی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی آسان ترکیب ہے تو کتاب التھارت کو کیا بنائیں گے یہ خبر بنائیں گے اور اس کے لیے کیا محدود نکال لیں گے مبتدا اور وہ کیا ہے ہاضا بس آسان سی ترکیب یا اس کو مبتدا بنا لو اور اس کی خبر محدوب نکالو کیسے کتاب و تہارتی کتاب التہ وہی پہلے حاضر آپ نے مبتدا محضوف نکالا تھا اب اس کو کیا نکال لو خبر بھائی کتاب التحارت یہ ہے پہلے کیا ترجمہ تھا یہ کتاب التہارت ہے اب کیا ہو جائے گا ترجمہ کتاب التہارت یہ ہے یہ ایک تیسری ترکیب بھی یاد رکھے ابھی تک تو کتاب لفظ کو مرفو پڑھ رہے تھے کیونکہ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں مرفو پہلی ترکیب میں یہ خبر بنی تھی یہ لفظ خبر بنا تھا تو مرفو تھا دوسری ترکیب میں یہ مبتدا بنا تو بھی مرخو تیسری ترکیب یہ کہ اس کو منصوب پڑھے والا نا اقور کتاب پہارت اقرق کتابت پہارت اقرا, کتابطحارت. اقرا, کتابطحارت. اقرا امر کا سیخا ہے اے مخاطب پڑھو بھائی اے مخاطب تم پڑھو کیا کتابت پہارت یہ مفعول بن جائے گا مولانا فیل ضمیر اس کے اندر فائل اور کتابت پہارت ہی مزاح مزافلیں مل کر اس کے لیے کیا بن گئے مفعول اور مفول کیا ہوتا ہے منصوب بھائی تو تین ترکیبیں یاد رہیں گی بھائی یہ یاد رکھیں بھائی کہیں کبھی کوئی استاد پوچھ لیتے ہیں یہ آسان ترین تراکیب ہے بھائی کتاب الطہارت جی تو معلوم ہوا دو طرح یہاں پڑھ سکتے ہیں کتاب الطہارت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتاب الطہارت بھی پڑھ سکتے ہیں قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قم تم الى الصلاة جب تم کھڑے ہو نماز کے لئے بھئی ذکر قیام ہے قم تم کس باب سے ہے بھئی قام اے قوم قیام سے اذا قم تم مخاطب کا سیگا ہے بھائی جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے بھائی کھڑے ہونے سے مراد ہے ارادہ ارادہ قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے بھائی عربی میں کبھی ایسا ہوتا ہے فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں اے ایمان والو اذا کم جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو لو وجو حکم آگے پھر وضو بیان ہو رہا ہے کہ تو پھر وضو کر لو تو کیا نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تب وضو کر لیتے ہیں یا جب نماز کا ارادہ ہوتا ہے تو تب وضو کرتے ہیں ارادہ, ارادہ, ارادہ, ارادہ ہوتا ہے بھائی یہ تو نہیں آپ سب میں جا کر کھڑے ہو گئے پھر وضو شروع کر دیا بھائی پہلے ارادہ بنا وضو کیا پھر جا کر تو یہاں قیام سے کیا مراد ہے مراد مراد ارادہ قیام قیام سے کیا مراد ہے ارادہ قیام یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قمتم الى الصلاح جب تم ارادہ کرو نماز کیلئے کھڑے ہونے کا فاغسلو وجوہکم تو پس تم لو اپنے چہروں کو وائیدیاکم اور اپنے ہاتھوں کو الى المرافق کونیو تک بھئی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک ڈھولوی روسی کم اور تم مسا کرو اپنے سروں کا ورجو ارجل کا آتف یاد رکھیں رؤوس پر نہیں ہے وہ کس لیے آتا ہے آتف کے لیے تو یہاں ارجل کا آتف رؤوس پر نہیں ہے ورنہ روس تو مجرور ہے بھائی اس پر کیا داخل ہو رہی ہے با جارہ داخل ہو رہی ہے بھائی بے روسی اور ارجولا وہ کیا ہے ارجولا کا لفظ کیا ہے منصوب, منصوب ہے اس پر زبر پڑ رہے ہیں آپ بھائی تو اس کا آتف دراصل ہے ایڈیا پر پر؟ وجوہ حکم پر اس کا آتف ہے سر کے لیے کیا حکم بیان ہوا مسا کرنے کا اور عیدی اور وجوہ کے لیے کیا حکم بیان ہوا جی دھونے کا حکم تو جب ارجن کا آتف بھی عیدی اور وجوہ پر ہوا تو اس کے لیے بھی کون سا حکم آیا ہونے کا حکم آیا سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا پاؤں کو دھونا ہے بھائی پاؤں کو دھونا ہوا ار جم اور تم اپنے پاؤں کو دھو لو کا بہ نی تخنو تک بھائی اپنے پاؤں کو دھو لو تخنو تک بھائی کاپ تخنے کو کہتے ہیں بھائی ابری ہوئی ہڈی بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی. دوبارہ سن لیجیے. اللہ الله تعالى تعالی فرماتے ہیں یا ایها الذين امنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قمتم الى الصلاه تم, تم اراده قیام کرو نماز کے لیے فاغسلوا وجوهكم تو تم اپنے چہروں کو دھو لو وايديكم الى المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک وامسحوا برؤوسكم اور مسح کرو تم اپنے سروں کا ار جم اور دھو لو تم اپنے پاؤں اِلَ اب <الْقَابَئِن> کہاں تک بھائی ففارتی غسل بھائی یاد رکھیے مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں کچھ چیزیں ضروری ہیں بہت اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی تو ایسی چیز جس کے چھوڑ دینے سے وہ عبادت ہی نہ ہو وہ فرض کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے آمد. فرض کہلاتی ہے تو نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں چاہے بھول کر چھوڑیں نماز ہی نہیں اسی طرح کچھ چیزیں سنت ہیں والا نہ کچھ چیزیں واجب ہیں کچھ مستحب ہیں بھائی تو یہاں پر بھی وضو کے اندر بھی یاد رکھیے کچھ چیزیں فرض ہیں بعض چیزیں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی چاہے بھولے سے چھوٹی چاہے جان کے بھائی وزو تو نام ہی ان چیزوں کا تھا آپ نے ان میں سے ایک چیز نہیں کی تو معلوم ہو آپ کا وضو بھی اب کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں سنت ہیں تو یاد رکھیے یہ چار چیزیں جن کا پتہ قرآن سے چل رہا ہے جو قرآن میں آئی ہیں یہ چار چیزیں فرض ہیں وضو کے اندر بھائی کون سی چار چیزیں دیکھیے یہ آیت کے اندر آئی تھی بھائی پہلی کیا تھی فوسیلو وجوہ بھائی کیا کرو اپنے چہروں کو معلوم ہوا چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے اور کہاں تک شمار ہوگا چہرہ بھائی شاہ بھائی پشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان ایک لو کا سمجھ میں آیا یہ داڑھی کے بال اور کان کے درمیان کچھ جگہ خالی ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے سمجھے کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی ل تک کہا تو یہ بھی بیچ میں آ گیا تو یہ جگہ اگر کسی کی خشک رہ گئی اس کا بھی وزو نہیں ہوا بھی. اس کے بعد ہاتھ آ گئے بھائی ہاتھوں کو کہاں تک دھوئیں گے کوہنوں تک دھوئیں گے بھائی کوہنیوں تک تو کوہنوں کا دھونا بھی فرض ہے ہمارے نزدیک اور اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے بھائی اور آخر میں پاؤں دھونے ہیں ٹپنوں سمیت بھئی. یہ چیزیں فرض ہیں یہ چار آیت کے اندر ذکر ہو رہی ہیں تو تین آزا کا دھونا اور سر کا مسا کرنا یہ چار فرض ہیں وضو کے بھائی اتنے فرض تہارتی غسل العضا ستی فرض جو ہے تہارت کے وضو کے یعنی غسل العزا ستی ایک ہے غسل ایک ہے غسل غسل کا معنی دھونا اور غسل کا معنی نہانا بھائی غسل کرنا تو یہ فرق یاد رکھنا جہاں غسل پڑھنے کا موقع ہے دھونے کا ترجمہ ہوگا وہاں غسل پڑھیں ورنہ غسل پڑ کہتے ہیں فف پس طہارت کے فرض جو ہے غسل الآذا ستی وہ دھونا ہے تین اضا کا و الرَّأْسِ اور سر کا مسا یہ چار فرائض ہو گئے مولانا ول فقانی ول کا بانی فروض علما خلا اچھا اب اس میں اختلاف ہے علماء کا مولانا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو ٹکنوں تک اب یہ کوہنیاں یہ بھی فرض ہے ان کا دھونا یہ یہ اے, اے فرض میں شامل نہیں بھائی اسی طرح ٹکنوں کا دھونا بھی فرض ہے یا یہ فرض میں شامل نہیں بھائی اس میں علماء کا اختلاف ہے بھائی ہمارے ایما ثلاثہ بھائی کون ہے ہمارے ایما ثلاثہ <تصفيق> ہاں شاہ ہمارے امام ابو خنیفہ رحمۃ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام امام محمد رحمہ اللہ یہ تین ہمارے ہیں یہ تینوں فرماتے ہیں کہ کہنیوں کا دھونا بھی فرض تفنوں کا دھونا بھی یعنی یہ بھی فرض کے اندر داخل ہیں البتہ ہمارے ایک اور امام ہیں امام زفر رحم اللہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں مولانا بہت بڑے امام ہیں بھائی بڑا علم اللہ نے ان کو دیا تھا بھائی یہ البتہ اختلاف کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوہنیوں کا دھونا فرض نہیں ہے کوہنی تک دھو لو کوہنی کا دھونا فرض ٹخنوں تک دھو لو تخنوں کا دھونا فرض, کا دھونا فرض ملنی ملنی نہیں ملنی یعنی ایک آدمی اس نے وضو کیا کوہنی اس کی رہ گئی تو ہمارے نزدیک وزو ہی نہیں ہوا امام ظفر کیا فرماتے ہیں ہو گیا بھائی کیونکہ اس کا دھونا تو فرض ہی نہیں تھا ایک آدمی نے پاؤں دھوئے مارانا تخنے رہ گئے بھائی ہمارے نزدیک وزو ہی نہیں اور امام ظفر احمد کیا فرماتے ہیں وزو ہو گیا کیونکہ اس کا دھونا تو فرض ہی نہیں ہے دلیل کیا ہے دلیل تو یاد رکھو یہاں دو لفظ ہیں ایک غایا ایک مہیا پڑھا ہوا آپ نے پہلے یا نہیں بھائی غایا اور مہیا یاد رکھو کبھی کسی کلام میں کسی چیز کی حد بیان کی جاتی ہے کیا بیان کی جاتی ہے حد بیان کی جاتی ہے جس چیز کی حد بیان کی جائے اسے مہیا کہتے ہیں اور وہ جو حد ہوتی ہے وہ غایہ کہلاتی ہے بھائی مثلاً میں آپ کو بتلاتا ہوں بھائی یہ زمین میری ہے یہاں سے لے کر وہ اس دیوار تک یہ زمین میری ہے میں کس چیز کی کو بیان کر رہا ہوں بھائی یہ حد کس چیز کی بیان کر رہا ہوں زمین اپنی زمین کی تو میری زمین ہوئی مغیہ اور وہ جو حد ہوئی وہ غایہ ہوئی بات سمجھ نہیں آگئی؟ تو یہاں پر بھی دیکھیے بھائی دھونے کا حکم بیان ہو رہا ہے اور حد بیان ہو رہی ہے تو کس چیز کو ہم یہاں مغیہ کہیں گے بھائی ہاتھ ہاتھ بھائی کیا ہاتھ کیا ہے دھونے کے دھونے کا حکم بیان ہو رہا ہے وہ حکم بھائی تو یہ جو ہاتھوں کا دھونا بیان ہوا یہ کیا ہے مغیہ اور حد کیا بیان ہوئی سونی بھائی حد کیا ہو جائیں گی جی تو یہ ہاتھ ہوئے ایدی ہوئے مغیہ اور میرفقین یہ کیا ہوئی آیا بھائی اسی طرح ارجل یہ کیا ہوئے ارجن کیا ہوئے مغیا اور قعبین کیا ہوئے غایا تو اب ضابطہ یہ ہے امام ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ غایا مغیا میں داخل نہیں ہوتا امام ظفر رحم اللہ کی کیا دلیل ہے غایا مغیا میں داخل نہیں ہوتا سمجھ آیا تو یہاں مغیا کیا ہے مالانا ہاتھ اور غایہ کیا ہے مرفقین تو مرفقین اس کے اندر داخل معلوم ان کا دھونا فرض کیونکہ ضابطہ بیان ہو گیا کہ غایہ مغیا کے اندر داخل نہیں ہوتا اسی طرح بھائی پاؤں کے دھونے کا حکم آیا غایہ کیا ہے وہاں پر تخنے بھائی غایہ کیا ہے اور غیا مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا تو لہٰذا وہاں بھی ٹکنے دھونا فرض دلیل سمجھ میں آئی بھائی امام زفر رحم اللہ کیا دلیل ذکر فرماتے ہیں کہ غایا مغیہ میں داخل نہیں ہوتا کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم اتم سیام پھر روزے کو پورا کرو کہاں تک بھائی لیل رات تک اب آپ مجھے بتائیے روزہ رات شام تک رکھا جاتا ہے یا رات کو بھی رکھا جاتا ہے شام تک رکھا معلوم ہوا لیل روزے کے حکم میں داخل نہیں یہاں بھی اسی طرح ہے دیکھو وہاں یا سم اتیم سیام پھر روزوں کو کیا کرو پورا کرو کہاں تک پورا کرو ال ال لیل رات تک تو لیل بیان ہو گئی غایا روزے کی حد کیا بیان ہوئی تو روزہ ہوا مغیا اور رات کیا ہو گئی غایا تو یہاں اب آپ بتائیے غایا مغیا میں داخل ہے رات كو بھی روزہ رکھا جاتا ہے یا وہ خارج ہے خارج ہے کہتے ہیں دیکھو یہاں پر پتہ لگ گیا کہ غایا مغیا کے اندر داخل نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آئی دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی خلاصہ دلیل یہ ہوا وہ فرماتے ہیں کہ غایا مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا جیسے غایا مغ کے اندر داخل نہیں ہے بھائی لیل صوم کے اندر داخل نہیں ہے بھائی ہم جواب دیتے ہیں مولانا املا کہ غایا اور مغیا ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو اس میں داخل ہوگا اگر اس کی جنس میں سے نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگا کیا ضابطہ بیان ہوا زبان سے دوہراؤ بھائی میں کس لیے بار بار پوچھتا ہوں کو طلبا کیوں خاموش بیٹھے ہیں بھائی زبان سے دوہراؤ بھائی چیز یاد ہو جاتی ہے اچھا ضابطہ ہم یہ بیان کرتے ہیں بھائی کہ غایہ اگر مغیہ کی جنس میں سے ہو تو وہ اس میں شامل ہوگا اور اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے نہ ہو تو وہ اس کے حکم میں شامل نہیں ہوگا اب آپ بتلائیے یہ جو کوہنیا ہیں یہ ہاتھ کی جنس میں سے ہیں یا کوئی الگ چیز ہیں جنس ہاتھ جنس میں سے ہے ٹخنے پاؤں کی جنس میں سے ہے یا کوئی الگ چیز ہے تو لہٰذا یہاں پر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو یہ اس کے حکم میں بھی داخل ہوگا اور ہاتھ کا حکم تھا دھونا تو کوہنی کا بھی کیا حکم ہوگا دھونا اسی طرح ٹخنے جو ہیں بھائی وہ غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو وہ اس کے حکم میں بھی داخل ہوگا پاؤں کا حکم کیا تھا <سجد> <سجد> اس کو دھو لو لو اس کو دھو لو تو تخنوں کا بھی کیا حکم ہوگا ان کو بھی دھو لو سورج سمجھ اور اگر غایا مغیہ کی جنس میں سے نہ ہو تو وہ اس کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوگا جیسے ہے دن اور رات بتائیے رات اور دن ایک ہی جنس کے ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں <سجد> <سجد> الگ الگ ہیں والنا نا <خص> الگ الگ تو وہاں پر رات جو ہے تو وہ دن کے حکم میں داخل اس, دن اس کے اندر روزہ نہیں ہوگا بھائی مضابطہ سمجھ میں آ سب کو اچھی طرح تو امام زفر رحم اللہ نے دلیل دی تھی بھائی کہ یہ غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا جیسے لیل کے اندر ہے کہ لیل جو ہے روزے کے حکم میں داخل نہیں ہم جواب دیتے نہیں یہاں تفصیل ہے کہ تفصیل یہ کہ غایہ اگر مغیہ کی جنس میں سے ہوگا تو اس کے حکم میں داخل ہوگا اور اگر غیا مغیہ کی جنس میں سے نہیں تو اس کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوگا بھائی کہتے ولفقانی و بانی اور دونوں کوہنیا وانی اور دونوں ٹخنے یہ دونوں داخل ہیں فیفرزل غسلی کس کے اندر بھئی؟ دونے دونے بھائی دونوں کے فرض میں داخل ہیں آئندہ علما ثلاسا ہمارے تین علماء کے نزدیک یعنی ہمارے تین ائمہ فقہا کے نزدیک خلافاً رحمہ اللہ. کی ایمان؟ زفر زفر زفر رحمہ اللہ کے اپن لزوفارا پڑا میں نے یاد رکھنا یہ غیر منصرف ہے ظفر بروز نے عمر ہے اور عمر کا لفظ آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے غیر منصرف ہے بھائی <صف3> <خف2> <خف2> اس کے اندر دو سبب کون کون سے ہیں بھائی چلیے یہ تو آپ پڑھیں گے بھائی نخ میں اچھا والمفروض والمفروض ولم مسح فیمس مقدار الناسیتی دیکھ کیا آگے والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصیت وهو الربع الرأس لما رب المغیر تبن شعبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباق تقوم فبال وتوطع ومسح علن ناصیت وقف والمفروض في مسح الرأس اور مسے راست کے اندر جو فرض مقدار ہے نہ مقدار ناسیہ فرض کتنا ہے سر کے مسا میں مقدار ناسیہ کی مقدار ناسیا یاد رکھو ناسیا سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو کیا کہتے ہیں ناس چوتھائی سر چوتھائی سر چوتھائی تقریبا پیشانی کے برابر بن جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں فرض جو ہے سر کے مسا میں مقدار ناسی وہ کتنی مقدار ہے ناسی. ناسیہ کی مقدار ہے اور ناصیہ کس کو کہتے ہیں بھائی اگلے حصے کو بھائی اگلے حصے کو وہی اور وہ کتنا ہے سر سر کا چوتھا حصہ ہے اچھا بھائی اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں تو آیا تھا کیا وَمْ بیوزو بیوزو بیوزو اپنے سروں کا مسا کرو بھائی وہاں تو نہیں آیا <تصفح> تھا کہ ناسیہ کی مقدار فرض ہے اور اس کے علاوہ فرض نہیں <تصفح> یہ کہاں سے دلیل تو اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ حدیث <تصفح> میں آیا ہے بھائی حدیث سے ثبوت ہے اس کا کیسے لیما باباجہ اس ماں والا نا ماں سے مراد حدیث ہے مولانا سمجھ میں ایا لیما باباجہ اس حدیث کے را ول مغیرہ من شعبہ جس کو روایت کیا ہے کس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا تشریف سبا قوم کہتے ہیں کو وہ گاؤں میں ایک جگہ متعین ہوا کرتی تھی جب بستیوں وغیرہ میں لوگ کوڑا وغیرہ اس پر لا کر ڈالتے تھے بھائی دیہات میں رہنے والے شہد آپ میں سے اب بھی جانتے ہوں بھائی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کیا کرتے ہیں کوڑا وغیرہ لا کر ڈالتے ہیں بھائی بستی کے بالکل ساتھ ہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ دور لے جا کر ڈال رہے نہیں بھائی اور اس کو کوڑی کہتے ہیں کوڑی یا بعض کہتے ہیں بعدوں سے میں نے روڑھی سنا ہے بھائی روڑی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں کتابوں میں کوڑی بھی پڑھا اور روڑی بھی سنا بھائی تو روڑی بھائی اور یاد رکھو کوڑا کرکٹ کر ڈالتے ہیں اس پر کہتے ہیں حضو لائے پس پیشاب فرمایا و توازہ اور وزو پھر کیا وہ مساح الاسی اور مسا کیا کس پر ناسیا پر کیا مطلب سار کے محلے حصے پر مسا فرمایا و خفے اور کس پر مسا کیا موزوں پر مساح عالن ناسی وفے اصل میں کیا تھا خوف نی خفین تصنیہ کا صیغہ تھا مارانا پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, گیر گیا تو اور موزوں پر مسا فرمایا بھائی اچھا تو دیکھو یہ روایت ہے حضرت مغیرہ اب شعبہ کی جس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی پر تشریف لائے وہاں پیشاب کیا وضو فرمایا اس کے بعد اور اس وضو میں کیا کیا حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسیہ پر مسا فرمایا اور موزوں پر, مسا پر, مسا پر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے سر کا مسا فرض نہیں اس بات کی دلیل ہے بھائی اگر سارے سر کا مسا فرض ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ صرف ناسیہ پہ مسا فرماتے یا پورے سر کا مسا فرماتے ورنہ تو وزو ہی نہیں ہونا تھا بھائی فرض رہ جاتا بھائی اور حضور صلی اللہ حضوط وضو فرما رہے ہیں صرف کتنے حصے مسا فرما رہے ہیں صرف کتنے حصے پر معلوم ہوا باقی حصہ فرض نہیں اگر فرض ہوتا ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پورے سر کا مسا فرما دیتے ہیں. سمجھ میں آگے آئے گا سنتوں کے اندر جی تو پورے سر کا مسا لیکن یہاں اس روایت میں آ رہا ہے کہ صرف کتنے پر کیا جو تھا معلوم ہو وہ امت کو بتلانا چاہتے تھے کہ میں پورے سر کا مسا تو کرتا ہوں لیکن سارے کے سارے سر کا مسا فرض نہیں اگر سارے کا مسا فرض ہوتا تو میں آج بھی پورے سر پر مسا کرتا لیکن میں نے کیا کیا صرف اس حدیث سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم جو مسا فرمایا ہے سر پر وہ کتنے پہ فرمایا ہے چوتھائی چوتھائی ضرور فرض ہے اس سے کم کبھی حضور سے ثابت نہیں یہ دلیل ہے دلیل سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو دوبارہ سنیے بھائی وَالْمَفْرُودُ فِي مَسْحِ الرَّاسِ مِقْدَارُ النَّاسِيَةِ اور پس جو ہے سر کے مسعہ کے اندر وہ ناسیہ کی مقدار ہے وہو رفع الرَّاسِ اور وہ سر کا چوتھائی ہے لِمَا بَوَجَ اس حدیث کے رَوَلْ مُغِیرَةُ بن شُعْبَةَ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا تشریف لائے صبح قوم ان اے قوم کی روڑی پر فبالا صاحب پیشاب اور وضو فرمایا مایاسی اور کیا سر کے اگلے حصے پر وقوفی اور اپنے موزوں پر اچھا آپ کے ذہن میں کش کال آ سکتا ہے کہ حضور سلم کیسے روڑی پر ترشیف لائے بھائی وہ تو کیا ہے غلازت کی جگہ ہے اور نہیں بھائی یاد رکھو دیہات میں رہنے والا جانتا ہوگا اس بات کو بھائی یہ شہروں کی گندگی میں تعفن وغیرہ ہوتا ہے دیہات میں آپ نے دیکھا ہو اب تو شاید دیہات بھی بدل رہے ہیں ایستا ایستا وہاں بھی یہ صورتحال ہے ان کا کوڑے کرکٹ میں صرف مٹی اور تین کے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھائی صرف مٹی اور تین کے جو گھر میں صفائی وغیرہ کی تین کے وغیرہ بچوں نے گرائے ہوئے تو یہ اور چیزیں باقی نہیں ہوتی تو وہ جو روڑی بھی ہوتی ہے ہو، وہ کوئی تافن والی جگہ نہیں ہوتی بھائی بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ راستے بنے ہوئے کوئی ادھر کو نکل رہا ہے کوئی ادھر کو نکل رہا ہے بس یوں ہی ہوتے ہیں جیسے بہت سارے تنکے وغیرہ اکٹھے ہو گئے یا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر راکھ وغیرہ ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کا تو وہ بالکل عام زمین کی طرح قریب قریب جگہ بنی ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھائی تو وہ کوئی تافون والی جگہ نہیں ہوتی بھائی اسی لیے میں نے کہا بالکل بستی کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ بیچ میں ہی ہوتی ہے تقریباً بیچ میں ہوتی ہے حالانکہ یہاں شہر کے اندر ہو سکتا ہے بھائی کوڑے کی جگہ بیچ میں ہی بنا دیں جہاں کوڑے کا ڈرم پڑا اس کے قریب سے کوئی نہیں گزر سکتا بھائی وہاں نہیں بھائی وہاں بالکل بدبو وغیرہ تھا اچھا بھائی وسون بھائی فرائض بیان ہو گئے اب کی سنتیں بیان ہوں گی بھائی وضو کی سنتیں بیان ہوں گی بھائی وضو کی بڑی فضیلت آئی ہے مولانا حدیث شریف میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو رہنے کی طاقت جس میں اسے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے بھائی جس شخص میں بھی باوضو رہنا چاہیے مولانا اللہ کی طرف سے بڑے انوارات حاصل ہوتے ہیں بھائی جتنا جتنا رہ سکے وضو کی حالت میں وضو کی حالت اور اگر اسے وضو کی حالت میں جس شخص کی موت آ جائے اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو کتنی عظیم فضیلت ہے وہ